بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و الحمد اللہ رسول الرکریم کل کی مجلس کے اندر ان باتوں کا تذکرہ ہوا تھا کہ ہم دسویں تاریخ کو مظلفہ سے مینا پہنچے ہیں اور مینا پہنچنے کے بعد آج ہم کو زبردست تین چار کام انجام دینا ہے پہلا کام تو ہمارا یہ ہوگا کہ ہم رمی کریں گے صرف جمرہ عقبہ کی جو آخری شیطان ہے جمرہ اقبہ کی رمی کے اندر سات کنکریاں مارنا ہے اور اس کا طریقہ الحمد کل آ گیا تھا رمی سے فارغ ہونے کے بعد جنہوں نے حج قرآن اور حج تمتو کیا ہے ان کے ذمے دم شکر لازم ہے اس کو حج کی قربانی بھی کہتے ہیں اور دم شکر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک سفر میں دو عبادتیں ادا کرنے کا موقع عنایت فرمایا ایک تو عمرہ ادا کیا اور اسی سفر کے اندر اللہ پاک نے حج کی سعادت بھی عطا فرمائی لہذا دم قرآن اور دم تمتو اور اس کو دم شکر بھی کہا جاتا ہے ان لوگوں کے ذمے یہ قربانی واجب ہے اور جس نے حج افراد کیا ہے اس کے ذمے قربانی واجب نہیں ہے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ایک مسئلہ یہاں پر عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں یقیناً وہ صاحب مال ہوتے ہیں تب تو حج کے لیے جا رہے ہیں اور جب صاحب مال ہیں تو ان کی اپنی قربانی جو واجب ہے وہ کہاں کریں یہاں بلیکبند میں کریں انڈیا پاکستان میں کریں یا وہاں پہنچے ہیں تو وہاں کریں کہاں کریں گے ان کے لیے افضل طریقہ کیا ہے تو ایک بات ذہن میں رہے کہ قربانی جو ہے اس شخص پر واجب ہوتی ہے مالدار ہونے کے باوجود جو اپنے مکان پر مقیم ہو اپنے گھر پر مقیم ہو اسی کے اوپر قربانی واجب ہے اور مالدار ہے لیکن اتفاق سے وہ سفر میں ہے اور سفر شرعی ہے تو امام ابو حنیف الرحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احناف کے یہاں اس کے ذمے قربانی واجب نہیں ہوتی جو مقیم ہوتا ہے اسی کے ذمے قربانی واجب ہوتی ہے اور جو مسافر ہوتا ہے اس کے ذمے قربانی واجب نہیں ہوتی اور عام طور پر حاجی مسافر ہوتے ہیں عام طور پر الا کی کوئی شخص مکہ مکرمہ میں اس طریقے سے پہنچا ہے کہ مسلسل اس کو پندرہ دن وہاں قیام کا موقع مل گیا اور قیام کا موقع ملنے کی وجہ سے وہ مقیم بن چکا ہے تب تو البتہ ایسے حاجی کے اوپر قربانی واجب ہوگی لیکن اگر وہاں پہنچنے کے بعد وہ مسافر شرعی ہے اور اسی وجہ سے وہ نمازوں میں قصر بھی کر رہا ہے اکیلے پڑھنے کی صورت میں یا خالی مسافر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ قصر کر رہا ہے تو ایسے مسافر شرعی کے اوپر قانون کے اعتبار سے اور مسئلے کے اعتبار سے قربانی واجب نہیں ہے باقی قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اوپر واجب نہ ہو وہ بھی شوق میں قربانی کر لے تو بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ پاک ایک ایک نیکی ادا فرماتے ہیں اور قربانی کے بڑے فضائل ہیں تو ایسا مسافر حاجی اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے نہ یہاں پر نہ مکرمہ میں نہ انڈیا اور پاکستان میں لیکن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اب اس کے بعد اس کو اختیار ہے جہاں بھی کر لے وہاں کے فضائل اور ہوں گے البتہ وہاں پر یہ ہوگا کہ وہاں گوشت کسی غریب کے کام نہیں آئے گا ہم انڈیا اور پاکستان میں کریں گے اس خیال سے کہ وہاں بیچارے غریبوں کو گوشت مل جائے گا اور ان کا کچھ بھلا ہو جائے گا تو ان نمامل و نیت جیسا انسان کی نیت ہوتی ہے اللہ پاک اس کے مطابق اس کو عجر عطا فرماتے ہیں تو اپنی نیت کے اعتبار سے انسان جہاں بھی قربانی کرنا چاہے وہاں کرنا چاہے تو وہاں کر سکتا ہے اپنے مال کی وجہ سے جو نفل قربانی ہوگی اور اگر مقیم بن چکا ہے تب تو واجب قربانی ہوگی تو وہاں کرنا چاہے تو وہاں کی فضیلت حاصل ہوگی انڈیا پاکستان اس نیت سے بھیجنا چاہے کہ وہاں گوشت غریبوں کے کام آئے گا اور ان کا کچھ پیر بھر جائے گا انشاءاللہ قربانی جو ہے صرف عراقت دم کا نام ہے قربانی کو ذبح کر دینا ہے بس قربانی ادا ہو جاتی ہے باقی اس کے بعد گوشت کے مسائل الگ ہیں لیکن اس نیت سے کہ وہاں غریبوں کا بھی کام ہو جائے گا میری قربانی بھی ہو جائے گی غریبوں کا کام بھی بن جائے گا اگر انڈیا پاکستان کروانا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے اور اگر مطلق نہ کرے اتفاق سے تو اس کی بھی اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے تو بہرحال جو مقیم ہوتے ہیں ان کی ذمہ قربانی واجب ہوتی ہے اور حاجی چونکہ عام طور پر مسافر ہوتے ہیں اس لیے ان کی ذمہ قربانی واجب نہیں تو قربانی ادا کرنا ہے قربانی کے بعد ہم اپنے احرام سے حلال ہو سکیں گے کل کی مجلس میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ امام ابو حنیفر رحمۃ اللہ کے نزدیک رمی یعنی شیطان کو کنکری مارنا اس کے بعد قربانی کرنا اور اس کے بعد حلال ہونا ان تین عملوں کے اندر ترتیب وار ادا کرنا لازم اور واجب ہے امام ابو حنیف الرحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ان میں کچھ تقدیم تاخر ہو گئی آگے پیچھے ہو گیا پہلے رمی کرنا تھی اس کے بجائے اتفاق سے قربانی کر لی اور قربانی کے بعد حلق کرنا تھا اتفاق سے حلق پہلے ہو گیا قربانی بعد میں ہو جائے گی بعد میں ہو گئی تو اس صورت کے اندر امام ابو حنیف اور رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم لازم ہوتا ہے اس لیے جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا قربانی کا انتظام خود ہی کرنا بہتر ہے تاکہ ہم پورے اطمینان کے ساتھ ان تین کاموں کو ترتیب کے ساتھ انجام دے سکیں جب ہم رمی سے فارغ ہو گئے اس کے بعد قربانی کی فکر کریں اور جب قربانی سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد ہم حلق کی فکر کریں گے پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قربانی اور حلق یہ دسویں ہی دن میں لازم نہیں ہے دسویں دن دسویں تاریخ کے جو قرب... رمی ہے وہ تو دسویں تاریخ کو کرنا ہے باقی قربانی اور حلق یہ دسویں ہی تاریخ کو کرنا لازم و ضروری نہیں ہے موقع مل گیا اطمینان سے ہم رمی سے فارغ ہو چکے ہیں اور قربانی جا کر ادا کر سکتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت اور ٹائم ہے تو بہت اچھا لیکن اگر اتفاق سے دسویں تاریخ کو ہم کو موقع نہیں مل سکا تو جس طرح آپ کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے کہ قربانی کے تین دن ہیں دسویں تاریخ گیارہویں تاریخ بارہویں تاریخ اگر اتفاق سے دسویں تاریخ کو موقع نہیں مل سکا تو دسویں تاریخ کے بعد دسویں تاریخ کی جو رات آتی ہے اس کے بعد والی اس میں بھی قربانی کر سکتے ہیں گیارہویں کو بھی کر سکتے ہیں بارہویں کو بھی کر سکتے ہیں تو جیسا جیسا موقع ہو عام طور پر تو لوگ دسویں تاریخ کو کر لیتے ہیں لیکن اگر اتفاق سے نہیں کر سکے تو پھر گیارہویں کو بھی کر سکتے ہیں لیکن اس صورت کے اندر ان کا حرام باقی رہے گا چونکہ ابھی قربانی نہیں ہوئی ہے لہٰذا قربانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا حرام باقی رہے گا قربانی کرنے کے بعد ہی ان کا حرام اتر سکتا ہے تو اگر دسویں تاریخ کو قربانی کا موقع نہیں مل سکا تو گیارہویں کو بھی کر سکتے ہیں اور گیارہویں کو کرنے کے بعد ہی ان کا حرام کھلے گا تو بہرحال جب بھی قربانی کا اس کے برعمل کر لیں اب ہم کو توافِ زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جانا ہے توافِ زیارت کا وقت جو ہے دسویں تاریخ کی صبح سے شروع ہو جاتا ہے تواف زیارت میں اور اسی طریقے پر قربانی اور حلق کرانے میں ترتیب سنت ہے یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم رمی کریں اس کے بعد قربانی کریں اس کے بعد حلق کرا کر حلال ہو جائیں اور پھر اس کے بعد جا کر تواف زیارت کرے یہ سنت ہے ترتیب سے ادا کرنا لیکن اگر اتفاق سے کسی نے ابھی حلق نہیں کیا قربانی کر چکا ہے اور احرام ہی کی حالت کے اندر وہ مکہ مکرمہ چلا گیا اور ارادہ یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد ہم توف زیارت کریں گے احرام کے ساتھ اور احرام کے ساتھ تواف زیارت کرنے کے بعد پھر وہاں جا کر حلال ہوں گے تو یہ بھی جائز ہے زیادہ سے زیادہ خلاف سنت ہوگا لیکن حج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا حج کے اوپر کوئی اس کی وجہ سے کمی اور گناہ لازم نہیں ہوگا تو یہ بھی شکل ہو سکتی ہے کہ ہم وہاں جا کر حلال ہوں توافِ زیارت کرنے کے بعد اور یہ بھی بالکل جائز ہے کہ ہم توف زیارت سے پہلے مناہی میں حلال ہو جائیں اور حلال ہو کر تواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جائیں دونوں صورتیں گنجائش ہیں اور تواف زیارت کے لیے بھی دسویں تاریخ کو جانا لازم اور ضروری نہیں ہے اگر موقع مل گیا رش نہیں ہے تمام کاموں سے ہم فارغ ہو چکے ہیں تو دسویں تاریخ کو شام تک توافِ زیارت کے لیے چلے جائیں رات کو چلے جائیں اتفاق سے دسویں کو دن کو بھی موقع نہیں ملا رات کو بھی موقع نہیں ملا گیارہویں کو جا کر ہم توفی زیارت کرنا چاہیں تو تحاف زیارت گیارہویں کو بھی کر سکتے ہیں گیارہویں کو بھی موقع نہ ملے تو بارہویں کو بھی کر سکتے ہیں دسویں گیارہویں اور بارہویں تینوں دنوں کے اندر توافِ زیارت کر لینا بالکل جائز ہے البتہ بارہویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے تواف زیارت سے فارغ ہو جانا ضروری ہے اور اگر اتفاق سے بارہویں تاریخ کا غروب آفتاب ہو گیا اس کے بعد اگر ہم توف زیارت کریں گے تو توف زیارت تو ادا ہو جائے گا تواف زیارت تو یقیناً ادا ہو جائے گا لیکن بارہویں تاریخ کے غروب آفتاب کے بعد توافِ زیارت کرنے کی وجہ سے دم لازم ہوگا دم لازم ہوگا باقی توافِ زیارت حج کے دو فرض ہیں دو رکن ہیں ایک وقوف ارفا اور دوسرا توافِ زیارت تواف زیارت کا وقت جو ہے بارہویں تاریخ کے غروب تک ہے بارہویں تاریخ کا غروب ہو گیا آفتاب اس کے بعد بھی اگر تحفظ زیارت کرنا چاہیں تو کر تو سکتے ہیں لیکن کرنے کی وجہ قربہ ایک ایک دم لازم ہوگا تو بہرحال تحفظ زیارت دسویں کو کرنا چاہیں تو دسویں کو کر لیں گیارہویں کو کرنا چاہیں تو گیارہویں کو بھی کر سکتے ہیں بارہویں کو بھی کر سکتے ہیں جب ہم تحفظ زیارت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں اگر ہم مینا میں ہی حلال ہو چکے ہیں اپنے حرام کھول چکے ہیں اور اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں توافِ زیارت کے لیے مکہ مکرمہ حاضری ہوئی ہے تو اس صورت کے اندر رمل اور اجتباء کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ احرام موجود نہیں ہے لہٰذا رمل اور اجتباع کے بغیر بھی توافِ زیارت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور اگر احرام کی حالت میں ہیں تو پھر اجتبا بھی کر لیں گے اور رمل بھی کریں گے اب اس کے بعد اگر ہم نے پہلے حج کی واجب سعی ادا نہیں کی ہے حج کی واجب سائی ہمارے ذمے باقی ہے تو توف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد حج کی واجب سائی بھی ادا کریں گے اور اگر پہلے کر چکے ہیں تو پھر اب توافِ زیارت کے بعد حج کی واجب سائی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس جیسے ہم نے تواف زیارت کر لیا اس توف زیارت کے بعد ہم مکمل طریقے سے حلال ہو گئے حلق کے بعد اگر مینا میں حلق کرا لیا تھا تو وہاں پہ تو حلال ہوئے تھے لیکن وہ حل اصغر تھا اللہ اصغر کا مطلب یہ ہے کہ خوشبو لگانا حرام چلے ہوئے کپڑے پہننا حلال اسی طریقے پر اپنے ناخن وغیرہ کا کٹوانا حلال ہو جاتا ہے الا النساء، البتہ عورت مرد کے لیے اور مرد و عورتوں کے لیے حلال نہیں ہوتے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام رہتے ہیں لیکن طوافِ زیارت کی ادائیگی کے بعد ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں اب مکمل طریقے سے وہ حلال ہو گئے تواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد انسان کے لیے وہ تمام چیزیں جو احرام کی وجہ سے ممنوع ہوئی تھیں وہ سب کے سب حلال ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ مرد اور عورتیں بھی ایک دوسرے کے لیے ہنس بنوائے حلال ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد ہم کو گیارہویں اور بارہویں تاریخ کو دو کام کرنا ہے اس کے دوبارہ ہم مینا میں آ جائیں گے اور مینا میں آنے کے بعد یہ رات گزارنا گیارہویں تاریخ کی رات گزارنا اور اس کے بعد بارہویں تاریخ کا دن گزارنا یہ مینا میں رات گزارنا سنت ہے خدا نخواستہ اگر کوئی بغیر عذر شرعی کے مینا کے اندر رات نہ گزارے بلکہ مکہ مکرمہ میں اپنے ہوٹل میں چلا جائے کہ وہاں آرام ہے وہاں سکون سے رہیں گے یہاں تو ٹینٹ میں رہنا ہے خیمے کے اندر رہنا ہے ذرا مجاہدہ کرنا ہے تو یہاں کا مشاہدہ بہتر ہے اگر بلا عذر شرعی کے مکہ مکرمہ میں ہوٹل میں جا کر وہ رات گزاریں گے تو خلاف سنت ہوگا لیکن پھر بھی حج کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا ایک سنت کے خلاف ہوگا لیکن حج ادا ہو جائے گا اس لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ جب ہم اس عمل کے لیے نکلے ہیں تو ہر کام سنت کے مطابق کریں ہر عمل سنت کے مطابق کریں انشاءاللہ حج مبرور نصیب ہوگا تو رات گزارنا یہاں پر سنت ہے توافِ زیارت کا مسئلہ الحمد ہو چکا عورتیں اگر اتفاق سے حج کے احرام کے بعد یا حج کے احرام کے وقت اپنے خاص وقت کے اندر ہو نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہو تو پہلے بھی مسئلہ آ چکا ہے کہ وہ اپنا احرام تو شروع کر دیں گی اور احرام باندھنے کے بعد وہ مینا بھی جائیں گی چاہے نماز نہیں پڑھیں گی لیکن نماز کے وقت کے اندر ذکر اور اسی طرح قبر استغفار درود پاک وہ سب ادا کر سکتی ہیں تو مینا بھی جائیں گی مینا سے جانے کے بعد عرفات جانا ہے تو وہاں بھی پہنچیں گی وقوف عرفہ بھی ادا ہو جائے گا اس حالت میں ہونے کی وجہ سے حج کے تمام ارکان ادا کر سکتی ہیں تمام کے تمام افعال ادا کر سکتی ہیں مینا میں جائیں گے مینا میں جانے کے بعد وقوف ارفاء کے لیے ارفاظ جانا ہے ارفاء کا وقوف بھی صحیح ہو جائے گا پھر الفاظ سے فارغ ہو کر مظطلفہ پہنچیں گے اور وہاں رات گزارنا ہے وقوف مضلفہ صبح کے بعد تھوڑا سا اللہ کے ذکر ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ وقوف مظلفہ بھی ادا ہو جائے گا اب اس کے بعد دوبارہ ہم کو مینا آنا ہے تو مینا آنے کے بعد رمی جمرات یہ بھی ہو سکتا ہے قربانی بھی ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد حلال ہونا بھی ہو سکتا ہے اگر اتفاق سے عورت ابھی تک اپنی اسی حالت کے اندر ہے ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی ہے تو طوافِ زیارت اس وقت نہیں کرے گی وہ اس لیے کہ تواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر حاضر ہونا ہے اور اس حالت کے اندر مسجد مسجد کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتی لہذا وہ اپنے طواف کو مؤخر کرے گی اگر گیارہویں تاریخ کو پاک ہو ہوگئے تو گیارہویں کو کر لے بارہویں کو ہو ہوگئے تو بارہویں کو کر لے اتفاق سے بارہویں کو بھی نہ ہو سکے اور تیرھویں اور چودھویں اور پندرہویں تاریخ کو پاک ہو تو جب بھی پاک ہو اس کے بعد وہ توافی زیارت کرے گی اور خاص عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بارہویں تاریخ کو اپنی اس عزر کی وجہ سے تواف زیارت نہ کر سکے بلکہ تیرھویں کو پاک ہونے کے بعد چودھویں کو کرے تو اس کے بعد دم بھی لازم نہیں ہے اس کے بعد دم بھی لازم نہیں ہے مرد اگر بارہویں سے اپنے توافی زیارت کو مؤخر کریں گے تو ان کے ذمہ تو دم لازم ہوگا قربانی واجب ہوگی لیکن اگر مستورات نے اپنے اس قدر کی وجہ سے توافذ زیارت کو مؤخر کر دیا تو تواف زیارت تیرہویں کو چودھویں کو پندرہویں کو جب بھی پاک ہونے کے بعد تواف زیارت ادا کیا تو ان کے ذمہ کوئی دم وغیرہ بھی واجب نہیں ہے خلاصہ یہی ہے کہ اس حالت میں جا کر وہ تواف زیارت نہیں کر سکتے باقی حج کے تمام کے تمام افعال ادا کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو توحاف زیارت آخر میں جا کر کرنا ہے تو تحفظ زیارت کو مؤخر کر سکتی ہے باقی رہا گیارہویں کے رمی اور بارہویں کے رمی تو کریں گے اس لئے کہ رمی کے لیے پاک ہونے کی شرط نہیں ہے لہذا اس حالت کے اندر بھی گیارہویں کو جو تینوں جمروں کی رمی کرنا ہے اور بارہویں تاریخ کو جو تینوں جمروں کی رمی کرنا ہے عورت اس حالت کے اندر بھی رمی جمرات تو کر لے گی البتہ توافِ زیارت کو اپنے پاک ہونے کے زمانے تک مؤخر کرے گی انشاءاللہ شاء اللہ آ جائے گا اللہ پاک ہر کے حج کو قبول فرمائے اور حج مبرور مقبول نصیب فرمائے عافیت کے ساتھ تمام افعال کو تمام ارکانوں کو سہولت کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کرا دے اور اللہ رب العزت ہر ایک کو ہر ایک کو وہاں کی برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال امال فرمائے اور ہم کو بھی محرومہ فرمائے جو بے یہاں پر ہیں اللہ ان کو بھی نوازیں اور جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ہمارے لیے بھی اللہ رب العزت وہاں پہنچنے کے سبیل اور راستے اللہ پاک اپنے فرد سے عطا فرمائے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدک ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلام علی المرسلين والحمد لله رب العالمین